اور ان جیسی نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے, کے روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے